ایمان اور عقیدے کے موضوع پر آج ہماری آخری نشست ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اللہ کے دیے ہوئے عزم و توفیق سے انشاءاللہ اللہ یہ جو ہماری پورا سلسلہ جو عقائد کا چلا ہے اس کو کتابی شکل میں تیار کرنے کا ارادہ ہے کچھ دوست احباب جو ہے اس کے اندر رضاکارانہ طور پر اس کی کتابت کے لیے آگے آئے ہیں تو جلد انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی جب یہ سلسلہ شروع کیا تھا عقائد کا کہ ہمارے مختلف آئماں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقائد کو قلم بند کیا ہے کہیں پہ صرف نکات بیان کیے ہیں کہیں پہ اس کی تفصیل بیان کی ہے تو دل میں خیال اللہ تبارک و تعالی نے ڈالا ہے کہ جب ہم یہ کتابچہ تیار کریں تو اس کے آخر میں جو ایسے تمام ہمارے آئماں اور علماء ہیں انہوں نے جو تحریر تیار کی ہے اس تحریر کو بھی آخر میں جو ہے وہ اکٹھا ان تمام تحریروں کو اکٹھا کر دیا جائے اصل متن بھی جیسے جو علماء کرام ہمارے یہاں ہم موجود ہیں یہ جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے عقیدہ نصفیہ غالبا پڑھا ہوگا تو اس کا عربی متن بھی ڈال دیا جائے اردو بھی ڈال دیا جائے عقیدہ تحاویہ کا عربی بھی ڈال دیا جائے اردو بھی ڈال دیا جائے الفک الکبر کا عربی ڈال دیا جائے اردو ڈال دیا جائے اسی طرح خلاصہ عقیدہ المتردیہ کا متن بھی ڈال دیا جائے اردو ڈال دیا جائے اور ایک اور ڈالا جائے جس پہ ہمارے کچھ علماء کو یقین شدید اختلاف اور اعتراض بھی ہوگا لیکن ایک خاص وجہ ہے جس وجہ سے ہم اس کو ڈالیں گے وہ ہے عقیدہ وسطیہ جو کہ ابن تیمیہ نے تحریر کیا ہے اب آج اس پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے کہ ابن تیمیہ کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے اور جو اختلاف کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں جو اتفاق کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہم آج اس پہ بات بالکل نہیں کریں گے آج ہم اپنے موضوع پہ قائم رہیں گے اس کے بعد دو اس سے متعلق آپ کہہ لیں باتیں ہوں گی جو کہ اگلی نشستوں میں ہم ان شاء اللہ اللہ کے دیے سے کریں گے پوری. ایک تو جب صحابہ کرام رضان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین کی بات ہوئی تھی تو اس وقت ہم نے تذکرہ کیا تھا اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی نشست کر لیں گے اور ایک چھوٹی سی نشست اور ہم کریں گے اور وہ ہے جو دنیا کے خاتمے سے متعلق احادیث مبارکہ ہیں اور جو اشارے قرآن مجید میں ہیں اس کے حوالے سے کیا کب کیسے کس طرح سے ہوگا کیونکہ اس کے اندر بھی جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی ضرورت بھی اس لیے کہ آج کی آخری نشست میں اس کا تذکرہ ضرور موجود ہے ظاہر مکمل نہیں ہوگا سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں کہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے بہت بڑی ماننے والوں میں بھی اور نہ ماننے والوں میں بھی ایک بات بڑی پختگی کے ساتھ دل میں بٹھا لیں اللہ کا کوئی ولی کتنا ہی بلند مرتبہ ہو کتنا ہی بلند مقام ہو کسی رسول کے برابر نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایمان ہے اگر کوئی شخص رسول سے آگے کرنا تو چھوڑے رسول کے برابر بھی کہے تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اس نے رسولوں کی شان میں گستاخی کی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات کی ہے اور بغاوت کی ہے اتنا ضرور کہیں گے کہ گناہوں میں عظیم ترین گناہ ہے اور کم از کم عمل کفریہ ضرور ہے بلکہ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ دنیا کا کوئی ولی کتنا ہی بلند مرتبہ ہو جائے رسول یا نبی تو چھوڑے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ ہم اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی جو کرامات ہے ان کو مانتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کرامات ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو کرامات ہمیں بیان کی جا رہی ہیں کیا وہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی یہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہوئی ہو, ہو سکتا ان سے منسوب ہو گئی ہو کیونکہ ایسی کئی کرامات موجود ہیں جو کئی صحابہ معذرت کئی صحابہ کے معاملے میں بھی یہی ہے خیر کئی صحابہ سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ منسوب ہو چکی ہیں ایک بات آپ کہتے ہو کہتے ہیں تو فلاں صحابی کا قصہ ہے دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں صحابی کا قصہ ہے تیسرا کہتا فلاں صحابی کا قصہ ہے یہی معاملہ اولیاء کے ساتھ بھی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی قصہ سناتا ہے کوئی کرامت بیان کرتا ہے اور کہتا ہے یہ فلاں اللہ کے ولی کی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں جناب یہ فلاں کی نہیں ہے فلاں کی ہے تیسرا کہتا ہے نہیں جناب ان دونوں کی نہیں ہے فلاں تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کرامت ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی صاحب کرامت اولیاء ہیں اگر ہمیں کوئی نہیں ملا یا آپ کو کوئی نہیں ملا تو یہ ہماری قسمت شاید کل کو مل جائے یا ہمیں ملا ہے اور کرامت ہمارے سامنے ہوئی بھی ہے لیکن ہمیں اتنا شعور ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکے کہ یہ کرامت تھی یہ ایک علیحدہ ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں ان کو ہم درست سمجھتے ہیں باقی منسوب بہت کچھ ہے اب کیا درست ہے کیا نہیں ہے اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کرامت جو ہے وہ واقعی ہوتی ہے تو اس کے لیے تو بڑا سیدھا سادہ جو ہے قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی ہمیں اشارے کیا بڑے واضح ثبوت مل جاتے ہیں اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اٹھا لیجئے ان کے دربار میں جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں پلک جھپکنے میں یہ تخت لے آؤں گا وہ کوئی نبی تو نہیں تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا ہاں آپ یہ کہہ سکتے کہ اس نبی کا صحابی تھا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کا بہت بڑا ولی تھا یہ کہا جا سکتا ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ انسان یہ کام کر سکتا ہے کہ پلک جھپکنے میں وہ تخت جس کی اسرائیلیات سے جو ہمیں تفصیل ملتی ہے وہ ایسی عجیب تفصیل ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اتنا بڑا تخت تو شاید کوئی کرینے ہوں گی تو اٹھا کے لایا جائے گا وہ ایک اللہ کا ولی کہتا ہے اور اس نبی کا صحابی کہتا ہے اس نبی کا درباری کہتا ہے کہ میں پلک جھپکے تو میں یہاں پہ تخت پیش کرتا ہوں اس کا مطلب یہ کام ہو تو سکتا ہے ایک انسان ہی نے کہا ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کرامات ہو سکتی ہیں ہم کرامات کو درست سمجھتے ہیں ہاں مختلف کرامات جو بیان کی جاتی ہیں اس پہ ہم بحث نہیں کرتے کہ واقعی انہیں سے ہوئی تھی یا کسی اور سے ہوئی تھی یا ہوئی نہیں تھی اور خام خواہ ان کے ساتھ منسوب ہو گئی ہیں اس پہ ہم کوئی بات نہیں کرتے ہیں ہاں گمان ہم اچھا رکھتے ہیں کہ جو نیک پرہیزگار ہے جس کے جس کی ولایت پہ کوئی شبہ نہیں ہے ہم یہ نیک گمان کرتے ہیں کہ غالب یہ بات ہوئی ہوگی اس کے بعد ہمارا ایمان ہے قیامت سے متعلق جتنی شرائط ہیں ان پر مثلاً دجال کا آنا مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مثلا سورج کا مغرب سے نکلنا مثلا ایک جانور کا آنا جس کو غالباً اگر ہمیں صحیح آدت الارض غالباً کہا جاتا ہے ایسا ہی ہے جناب ان سب باتوں پہ ہمارا ایمان ہے باقی جب آئیں گے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس میں کچھ چیزیں معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں کچھ چیزیں کس سے ساتھ شامل ہو گئے ہیں امام مہدی اس پہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ یہ بات بھی درست ہے باقی ہمارے یہاں بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں ایک غزوہ ہند بڑی مشہور ہے غزوہ ہند پہ ہم نے بڑا تفصیلی بیان کیا ہے کہ غزوہ ہند سے متعلق جتنی بھی احادیث اور روایات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی معتبر نہیں ہے لیکن موتبر نہ ہونے کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایسا ہو جائے ٹھیک ہے معتبر نہ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا لیکن اس پہ ہم بزد نہیں ہو سکتے کہ نہیں جی یہ لازمن ہوگا لیکن جہاں تک بات ہے امام مہدی کی جہاں تک بات ہے دجال کی جہاں تک بات ہے یاجوج ماجوج کی جہاں تک بات ہے نزول عیسیٰ ابن مریم کی سورج کے مغرب سے نکلنے کی دعبت الارض کی ان سب باتوں پہ بالکل معتبر صحیح حسن یا متواتر حدیث موجود ہیں روایات موجود ہیں یہ تمام کی تمام باتوں پر ہمارا ایمان ہے اور جو لوگ اس کو رد کرتے ہیں ہم ان کو گمراہی پر سمجھتے ہیں ایک چیز اور ذہن میں رکھیں ہمارے ایک بڑی تھوڑی سی سم... ہمارے خیال میں زیادتی ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے فرض کریں کہ آئمہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صرف بات کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ شاید ڈیڑھ سو مختلف جو نکات بیان کیے اب ایک شخص ان میں سے ایک نقطے پہ اختلاف کرے اور باقی سب کو تسلیم کرے تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم اسے آلہ سننا سے خارج کر دیں یا یہ مناسب ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ ایک نقطے پہ یہ شخص جو ہے یہ گمراہی پر ہے دیکھیں دو طرح کی باتیں ہوتی ہیں ایمان کے معاملے میں اور عقیدے کے معاملے میں ایک وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے انسان اگر انحراف کرے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے ایک دو وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے انحراف کرے تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہاں ہم کہیں گے کہ اہل سنہ سے اس کا خروج ہو گیا اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن سے ہم کہیں گے کہ مکمل خروج نہیں لیکن گمراہی ہو گئی تو ہر بات پہ ہم ہمیں سیخ پا نہیں ہونا چاہیے آگ بگولا نہیں ہونا چاہیے اور بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کر ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے اور خام خواہ جذبات میں آکے کے ہمیں فتنہ پیدا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام فتنے کو ناپسند کرتا ہے فتنہ جو ہے وہ امت کو کمزور کرتا ہے اور اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین مسلمانوں کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے کمزوری نہیں دیکھنا چاہتا اس کے علاوہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جس پہ آج معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کاہن عربی میں بھی کاہن ہی کہتے ہیں اردو میں بھی کاہن کہتے ہیں لیکن چونکہ آج کل کی اردو جو ہے وہ ادبی اردو سے بہت مختلف ہو گئی ہے کاہن وہ شخص ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں کو مستقبل کی باتیں جاننے کے لیے کیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں جناب میری شادی کب ہوگی مجھے نوکری کب ملے گی میں نے جناب میں تو امریکہ جانا چاہتا ہوں میں امریکہ جا سکوں گا کہ نہیں جا سکوں گا جا سکوں گا تو کب جا سکوں گا یہ جو مستقبل کی باتیں بتانے والے لوگ ہیں ہمارے ہاں مختلف علوم استعمال کرتے ہیں جیسے علم نجوم جو استعمال کرے اس کو نجومی کہا جاتا ہے اور نجومی ان سب کی باتوں کی تصدیق ہم نہیں کرتے ہم ان کا رد کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس جانے کو ہم اپنے ایمان کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری گمراہی کا خطرہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حد تک گمراہی کا خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ روز قیامت کہیں ہمیں امت سے خارج ہی نہ سمجھ لیا جائے اسی لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں صرف اور صرف ہر کام کے معاملے میں جو دین نے ہمیں چیز دی ہے وہ ہے استخارہ اور استخارے کو بھی آج ہمارے یہاں یہ جو عامل حضرات ہیں انہوں نے مزاق بنا کر رکھ دیا ہے آپ مصنون استخارہ کی دعا ذرا پڑھ کر دیکھے آپ کو پتہ چلے گا استخارہ اصل میں ہوتا کیا ہے جو ہمیں استخارہ آپ کو استخارہ بتایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے وہ اللہ رسول کی تعلیم نہیں ہے وہ دین کے خلاف ہے استخارے کی دعا ذرا غور سے پڑھیں استخارہ یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی اللہ سے مشورہ ہے کہ یہ کام میں کروں یا یہ کام میں نہ کروں یہ کام از کم قرآن حدیث سے ثابت نہیں استخارے کی دعا کا ترجمہ پڑے کیا ہے اس کا مفہوم یہ کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے قریب کر دے میرا دل اس کی طرف مائل کر دے اور اگر یہ حق میں میرے بہتر نہیں ہے تو میرے دل سے اس کا خیال نکال دے میرے دل سے اس کی چاہت نکال دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے استخارے کی دعا تو یہ ہے استخارے میں کسی جگہ نہیں لکھا ہوا کہ یا اللہ بتا میں یہ کروں یا نہ کروں اور استخارے میں کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کسی حدیث میں کہ جناب آپ استخارا کریں گے تو آپ کو خواب آئے گا اور پھر خواب سے آپ کو پتہ چلے گا یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا خواب آ سکتا ہے سے ہم انکار نہیں جو خوابوں کی تعبیر کو واقعی صحیح میں جان سکتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر آپ سنتے ہیں کسی سے وہ آپ کو تعبیر بتاتا ہے لیکن بات اس سے بالکل الٹ ہو جاتی کون ہے جو تعبیر بتائے گا اور پھر سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ خواہب دیکھتے ہیں تو اپنے ارد گرد ساتھیوں کو بیان کر دیتے ہیں کوئی ساتھی اپنی سمجھ کے مطابق عیدت ہے, مطلب ہے اوہ بھائی جان آپ کو کیا پتا اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آپ وہ مرتبہ وہ درجہ روحانی طور پر رکھتے ہی نہیں ہے کہ آپ بتائیں کی کیا مطلب ہے اس کا اور حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر کسی نے غلط تعبیر بتا دی تو وہ غلط تعبیر آپ کے حق میں ہو جائے گی تو کیوں اتنا بڑا آپ خطرہ لیتے ہیں سب سے آسان حل جو ہے یا تو کوئی آپ صاحب علم نیک پرہیزگار شخص جو اچھے گمان رکھتا ہو یہ بڑا ضروری ہے برے گمان والے شخص نہیں اچھا گمان رکھتا ہو ایسے شخص سے اگر آپ رابطہ کریں تو چلو ٹھیک ہے ورنہ آسان نسخوا اس کو بتاتے ہیں اگر اس خواب کو دیکھنے سے آپ کی ایک آپ کو اچھا محسوس ہو تو اللہ کا شکر ادا صدقہ خیرات کریں اور اگر اس کو دیکھنے سے آپ کو تکلیف ہو عذیت ہو خوف محسوس ہو تو آپ اللہ سے توبہ استخار کریں اور صدقہ کا خیرات کریں اور رب پہ چھوڑ دیں ہم کئی بار لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جناب یہ ہم نے دیکھا اس کی تعبیر بتائیں اب کبھی ہم, اگر اللہ دل میں ڈال دیتا ہے تو ہم نہیں بتانا چاہتے بھائی کیوں بتائیں ہو سکتا ہے تعبیر بری ہو اگر منہ سے نکل گئی تو وہ تو پوری ہو جائے گی ہم نہیں بتانا چاہتے بندہ کیا کہ نہیں جی بتائیں پیچھے پڑ جاتے ہیں نہیں جی تعبیر بتائیں بھائی نہیں بتانی اگر اچھا ہے ہم کہتے ماشاء اللہ الحمدللہ. اگر برا ہے تو ہم کہتے ہیں بس کچھ صدقہ کا خیرات کریں لیکن ہمیں ایسا کوئی شوق ہے نا جی نا تعویر بتائیں تو ان چیزوں سے باہر نکلیں اور استخارہ کیا ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں استخارے پہ ہم پروگرام کر لیں گے بات کر لیں گے استخارہ کیا ہے کب کرنا چاہیے کیوں کرنا چاہیے کیا اس سے توقع کرنی چاہیے اور اس کے مطابق ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب کہ جی استخارہ کرنا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کروں کیوں نہ کروں وگر اگر پازیٹیو آ تو پھر تو عمل کرنا پڑ جائے گا اس پہ اللہ باللہ اور اگر اس کا نتیجہ منفی نکلنا ہے اور آپ نے اس لیے استخارہ نہیں کیا اور یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے ہمارے ایک بڑے قریبی عزیز کے ساتھ انہوں نے آخری وقت تک فیصلہ کیا کہ ہم نے استخارہ نہیں کرنا ہے ہم بڑا سمجھاتے ہیں استخارہ کر لو شادی کا معاملہ تھا دونوں گھرانوں کو سمجھاتے رہے استخارہ کر لو دونوں نے انکار کیا استخارہ کرنے سے کہ نہیں جناب استخارہ نہیں کرنا اگر نیگیٹو آ گیا تو چھوڑنا پڑے گا اور اب کوئی تقریباً عرصہ دس پندرہ سال کے بعد جب بچے بھی ان کے جوان ہو گئے استخر اللہ اب ان میں طلاق ہو رہی ہے اللہ سے ڈرے اپنے ذاتی نفس کے پیچھے بھاگ کے دین کے احکامات کا مذاق نہ بنائے تو اگلی گفتگو انشاءاللہ ہم استخارے پہ کریں گے تاکہ سب دوستوں کو پتا چلے استخارہ کیا ہے استخارہ کیسے کرنا ہے استخارہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں استخارے کے لیے کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کسی نے ایک پرہیزگار بندے سے بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ہمارے مسئلے دو بڑے سیریس مسئلے ہیں اس پہ آپ غور کیجئے گا اور ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے تعصب کے بغیر سوچیے گا دعا کے لیے کسی کو کہنا بہت اچھی بات ہے لیکن کسی نیک آدمی سے دعا کا کہنے کے بدلے میں خود دعا کرنا چھوڑ دینا بہت بڑا ظلم ہے خود بھی کریں دوسروں کو بھی کہیں ہم تو کہتے ہیں بچوں بچوں سے کہیں اب یہاں پہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ہمیں کوئی اس بات میں آر نہیں ہے ہم کسی وقت آکے کے کسی بچے سے ملے تو ایک بچے کو کہیں بیٹا ذرا میرے لیے دعا کر کیوں نہ کہیں ہم اور اس بچے کا کوئی مسئلہ وہ ہمیں کہہ دے کہ جناب ذرا آپ ہمارے لیے دعا کریں ایک دوسرے کو دعا کا کہیں کثرت کے ساتھ کہیں وہ آپ کو کہیں آپ ان کو کہیں آپ اپنے بچوں کو دعا کا کہیں آپ کے بچے آپ کو دعا کا کہیں ہر شخص دعا کرے کیونکہ یہ دعائیں جو ہیں اگر دنیا میں پوری نہ بھی ہوئیں تو روز قیامت ہمارے لیے بہت بڑا ثواب بن جائیں گے یہ حدیث سے ثابت ہے تو ہم عرض کر رہتے کہ کسی کاہن کسی نجومی اس کی ہم تصدیق نہیں کرتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح کوئی بھی شخص جو کتاب سنت اس کے خلاف اور اجما کے خلاف بات کرے ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے ہم اس کو گمراہ سمجھتے ہیں جو بات قرآن سے براہ راست ٹکرا جائے جو بات براہ راست حدیث سے ٹکرا جائے موتبر حدیث سے ٹکرا جائے وہ بات درست نہیں ہو سکتی بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جو مسلمین کی جماعت ہے ان کی جو بات درست ہے اس کو درست ماننا جو بات غلط ہے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کرنا یہ ہم درست سمجھتے ہیں لیکن مخالفت کا مطلب بد زبانی بد کلامی گالم گلوچ یہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ خام کسی مسلمان کے پیچھے پڑ جانا یہ گمراہی ہے اور یہ عذاب کا سبب ہے اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا جو دین ہے چاہے بات آسمانوں کی ہو چاہے زمینوں کی ہو وہ ایک ہی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مذاہب جتنے بھی ادیان ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ہیں وہ سب اسلام ہے ہاں یہ ضرور ہمارے ایمان ہے کہ شریعت میں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ازن سے تبدیلی آئی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی لیکن آج سجدہ تعظیمی حرام ہے کسی کو تازیمن بھی سجدہ کیا جائے تو ہم نے حرام کیا ہے تو یہ ایک مثال ہے اس طرح کی بے تحاشا مثالیں دی جا سکتی ہیں تو دین ایک اس کے علاوہ دین میں حد سے بڑھ جانا یا دین میں غفلت کرنا اس میں کو تاہی کرنا اس میں کمی کرنا یہ دونوں باتیں غلط ہیں ان کے درمیان میں ہمیں رہنا ہے اسی طرح شبے والی باتیں اور بیکار والی باتیں اور خالی والی باتیں وقت کے زیا والی باتیں ان سے بھی بچنا جبر اور قدر کے درمیان میں رہنا ہے جبر اور قدر جو ہے اس کو آپ اس معاملے میں سمجھیں کہ ایک معاملہ یہ ہے استخ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی اللہ معاف کرے جبر ہے مجبوری میں کر رہے ہیں ہمارا تو کوئی اس میں عمل در خلی نہیں ہے وہ جب تقدیر کی بات ہوئی تھی تو ایک ہم نے ربائی پڑی تھی سمجھانے کے لیے جو کہ بلکل صحیحن گمراہی ہے وہ ہم نے کہا تھا زندگی جینے کو دیجی میں نے قسمت میں لکھا تھا پی تو پی میں نے جو نہ پیتا تو تیرا لکھا غلط ہو جاتا تیرے لکھے کو نبھایا کیا خطا کی میں نے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر فرال یعنی ہم اللہ پہ الزام دے رہے ہیں کہ اگر کسی نے شراب پی ہے تو وہ اللہ پہ الزام دے رہا ہے تو ہم جبر ایسا جبر نہیں مانتے ہیں اسی طرح ہم ایسا قدر بھی نہیں مانتے ہیں کہ یہ ہر چیز جو ہے وہ بس ہمارے ہی میں اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو قسمت ہے جبر قدر کے درمیان ہے جو ایمان ہے خوف امید کے درمیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث سے بھی یہ ثابت ہے اسلام کو اعتدال کے طور پہ ہمارے سامنے دیا ہے توازن قائم کرنا ضروری ہے اسی طرح اطمینان اور نا امیدی اس میں بھی اعتدال ضروری ہے بالکل ہی اطمینان ہو جائے گا تو ہم گناہ کی طرف لپکیں گے اور بالکل ہی اگر ہم نا امیدی میں چلے جائیں گے تو ہم استغفر اللہ گستاخی اور کفر کی طرف لپکیں گے یہ بھی درمیان کی بات ہے یہ ہمارا دین یہ ہے جو اب تک ہم نے تمام نشستوں میں بات کی یہی ہمارا قیدہ ہے ظاہر میں بھی یہی ہے ہمارے باطن میں بھی یہی ہے اور اس سلسلے میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی تحریر بڑی خوبصورت ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ان چیزوں کے علاوہ ہر چیز سے بری جو ہم نے ذکر کر دیا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے بیان کر دی ہیں اور ہم اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو غلط خواہشات پر چلنے سے اور الہدہ راہ اختیار کرنے سے اور پھر آپ نے کچھ فرقوں کے نام لیے ایک چیز ذہن میں رکھیں ہم جب بھی گفتگو کرتے آپ نے دیکھا ہم نے لفظ فرقہ بہت کم استعمال کیا ہم زیادہ تر مکتبہ فکر کہتے ہیں ہمارے نزدیک مکتبہ فکر اور ہوتا ہے فرقہ اور ہوتا ہے فرقوں کے کچھ نام لیے مشبہ موتزلہ جہمیہ جبریہ قدریا یہ نام آپ نے دوسنے بھی نہیں ہوں گے یہ فرقے تھے ان جیسے غلط جتنے بھی سوچ ہیں جتنے بھی عقائد ہیں ان پر چلنے سے اللہ جو ہے ہماری حفاظت فرمائے آج سوشل میڈیا کی وجہ سے اور مین جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس کی وجہ سے بہت سی ایسے عقائد ہمارے سامنے دوبارہ لائے جا رہے ہیں جو کہ سری گمراہی ہے اور بظاہر منطقی طور پر ہمیں لگتا ہے جناب بڑی لاجیکل بات کی ہے اس نے منطقی طور پہ بڑی زبردست بات کی ہے اس نے دیکھیں بات یہ ہے منطق تو پھر شیطان کے پاس بھی بہت زبردست زبردست ہے یہ نہ لیں آپ منطق پہ نہیں ایمان کا دارومدار ایمان کا دارومدار قرآن پہ ہے ایمان کا دارومدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پہ ہے اور اس کے بعد ان دونوں کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو اجماع یہی ہے جو اس سے مخالفین ہیں جنہوں نے سنت رسول کی مخالفت کر دی استخفر اللہ جنہوں نے مسلمین کی جماعت کی مخالفت کر دی جنہوں نے گمراہی کا راستہ لیا ہم ان سب لوگوں سے ان کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بری قرار دیتے ہیں ان کو ہم بے راہ قرار دیتے ہیں ان کو ہم گمراہ قرار دیتے ہیں اور اللہ ہی کو سمجھتے ہیں کہ ایک وہی ذات ہے جو ہمیں ان سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور ان سے ہمیں بچا سکتی ہے اور وہی ہے جس کے پاس بخشنے والی ذات ہے وہ اور وہی ہمیں توفیق دے سکتی ہے ہم اسی کی پناہ مانگتے ہیں ہر لمحے ہر قدم اس کی ہم پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہر اس چیز سے بچا اور ہر اس چیز سے بچنے کا اذن و توفیق بخش جو تیری ناراضی کا باہث ہو سکتی ہے اگر ہم سے کبھی ایسا ہو جائے تو یا اللہ ہمیں ندامت کے آنسو دے دے یا اللہ ہمیں گڑ گڑانا دے دے یا اللہ ہمیں سجدہ دے دے وہ ایک سجدہ دے دے جو تیرے آگے ہم اگر کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے خوش ہو جائے اور ہماری دنیا کو بھی جو ہے وہ بہتر فرما دے اور آخرت میں بھی ہمارے لئے سروں کا تاج جو ہے اس کا احتمام فرما دے اللہ تعالی ہ اصل عقائد پہ رہنے کی توفیقرما آخر میں صرف ایک جملہ اور عرض کر دیں کہ بے تحاشا جو ہم نے اب تک اس سلسلے میں باتیں کی ہیں اہل سن والجماعت کا ایمان یہی ہے اس کے علاوہ بہت سی چیزیں جو آج آ گئی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں مستحب بات ہیں کچھ چیزیں مباحات ہیں مستحب بات اور مباحات یہ ایمان نہیں ہوتا مستحب بات اور مباحات جو ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں ہوتا اس لیے ان چیزوں کو عقیدوں میں اللہ سے ڈریں بیچ میں نہ شامل کریں اور آپ مجھ بات کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں آپ مباہات کرنا چاہتے ہیں اگر وہ شری سے ٹکرا نہیں رہی ہیں ضرور کریں لیکن اس کو دین کا حصہ نہ بنائیں یہ احتیاط کریں اللہ تعالیٰ میں توفیق بخشے وہ صلی اللہ عر خل کے ہی سیدانا محمد اجمائن برحمت